ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں چلائے رکھ ہم کو سیدھے رستے پر گشتہ درست میں, میں نے الحمدللہ کا جو مانا آپ کو سمجھایا تھا وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا ایک مانا میں نے کیا تھا جو تمام مفسرین اس کا مانا کرتے ہیں اور دوسرا مانا میں نے وہ کیا جو ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں عام مفسرین اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام سفتیں اللہ کے لیے ہیں ان کے معنی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب صفتیں اللہ کے لیے ہیں سب کمال اللہ کے لیے ہیں یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تعریفیں مخلوقات کے لیے بھی ہوتی ہیں کچھ کمال مخلوقات میں بھی پائے جاتے ہیں مثلاً امبیا میں اولیاء میں ملائکہ میں فرشتوں میں بلکہ کچھ کمال تو کافروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی تعریف بھی ہوتی ہے اس لیے یہ مانا کرنا کہ تمام تعریفیں اور تمام کمال اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ مخلوقات میں جتنی خوبیاں جتنے کمال پائے جاتے ہیں وہ خوبیاں اور وہ کمال بھی عطا کرنے والا اللہ ہے تو لہذا مخلوق کی بھی جو تعریف ہوگی تو دراصل وہ تعریف کس کی ہوگی اللہ کی یا اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مخلوقات میں پائی جانے والی خوبیاں اور کمال آرضی وقتی ہوتے ہیں یہ فانی ہیں لیکن جو اللہ میں خوبیاں اور کمال پائے جاتے ہیں وہ عارضی اور فانی نہیں بلکہ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والے <تصفح> ہمارے شیخ نے جو معنی کیا ایک تو اس معنی پہ اعتراض وہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ اس معنی سے شرک کی رت کٹتی ہے شرک کی تردید ہوتی ہے اور اللہ کی توحید واضح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مانا یہ نہیں کہ سارے کمال اللہ کے لیے مانا اس طرح نہیں کہ ساری سفتیں اللہ کے لیے مانا اس طرح نہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے بلکہ الحمدللہ کا مانا اس طرح کریں گے کہ جو صفات الوحیت ہیں جو صفات معبودیت ہیں جو صفات کار سازی ہیں جو صفات خدائی ہیں ہر نمازی صورت فاتحہ کی ابتدا میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں بابوزو ہاتھ باندھ کے تیرے دربار میں کھڑے ہو کے تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری خوبیاں اور تیری سفتیں میں تجھ ہی میں مانوں گا تیری کوئی صفت مخلوقات میں سے کسی کے اندر میں تفلیم ہوں نہیں کروں گا میں تیری کوئی صفت کسی نبی میں کسی ولی میں کسی فرشتے میں کسی جن میں کسی پری میں مخلوقات میں سے کسی ہستی میں میں تیری کسی صفت کو ثابت نہیں کروں گا الحمدللہ تمام صفات خداوندی جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں تو مراد اس حمد سے جو سفتیں ہیں وہ ساری سفتیں نہیں ہیں بلکہ سفات خداوندی بندی سفات کار سازی سفات الوحیت وہ کیا ہیں وہ قرآن نے مختلف جگہوں پہ بیان کی ہیں خالق ہونا رازک ہونا مالک ہونا مختار ہونا بارش برسانے والا ہونا نافے ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا بخشنے والا ہونا داتا ہونا گنج بخش ہونا غو سے آزم ہونا دستگیر ہونا یہ ساری سفتیں کس کی ہیں اللہ کی ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں یہ لفظ یہ شیطان نے مشہور کیے ہیں یہ لفظ کسی کو داتا کسی کو گنج بخش کسی کو دستگیر کسی کو غو سے آزم کسی کو غریب نواز کسی کو لجپال یہ ساری سفتیں اور یہ سارے القاف جو مختلف بزرگوں میں تقسیم کیے گئے یہ ساری سفتیں کس کی ہیں اللہ کی داتا فارسی کا لفظ ہے اس کا مینا ہے دینے والا اردو میں کہتے ہیں دینے والا بخشنے والا عربی میں کہتے ہیں موتی اتا کرنے والا اور فارسی میں کہتے ہیں داتا اتا کرنے والا بخشنے والا دینے والا یہ صفت کس کی ہے گنج کا مینا ہے خزانہ اور بخش کا مینا ہے بخشنے والا خزانہ بخشنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے تم کہتے ہو کہ وہ گنج بخش ہے یا وہ خزانے تقسیم کرتے ہیں یا وہ جھولیاں تمہاری بھرتے ہیں اور قرآن پاک تو ایک جگہ پہ سورت حج کے اندر چیلنج کرتا ہے کہ جن کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ خزانے بھرتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے لئی یخلو کو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہی یسلوب ہو مج زباب و شی لا یسن کے زو من ہو اور مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے مکھی بنانی پڑے گی تو اس کا جسم بنانا پڑے گا مکھی بنانی پڑے گی اس کی बनानी पड़ेगी उसके कान बनाने पड़ेंगे پڑے बनानी पड़ेगी کے کان بنانے करना گے مکھی बनानी पड़ेगी उसका اس میں पड़ेगा فٹ کرنا پڑے گا مکھی بنانی پڑے گی اس کا دل بنانا پڑے گا مکھی पड़ेगी कान बनाने اس کے پر بنانے پڑیں گے اس کے پاؤں بنانے پڑیں گے پھر اس میں پڑے گی کان بنانے کان میں قوت پیدا کرنی ہوگی آنکھیں بنانی ہوں گی آنکھوں میں قوت بسارت دینی ہوگی اللہ نے فرمایا مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے وہیں یس لب ہو مجھ و شیم بزرگ زندہ ہو کھانا اس کے سامنے پڑا ہوا ہو یا بزرگ کا انتقال ہو گیا ہو اور نظریں نیازیں اس کی قبر پہ جا کے چڑھائی گئی ہو قرآن کہتا ہے اگر وہاں سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے لفظ سمجھے آپ نے سلب کا مہینہ ہوتا ہے مکھی کوئی چیز لے جائے نہیں کہا مکھی کوئی چیز لے جائے یہ لفظ نہیں بولا قرآن نے کہا ہی یس اگر مکھھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اللہ نے فرمایا اتنے آجد ہیں مکھھی چیزیں چھین لیتی ہیں اور اتنے کمزور ہیں مکھھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں اللہ فرماتی ہیں وہی یس لب ہو مس زبابو شیل لا یس تن کے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ سارے مل کے مکھی سے اپنا نقصان واپس ہو. نہیں واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربانی ہی واہ مشرقے نہ منڑ پہ قربان ہی ہے تم نے بھی ایک نہیں مانی رب کی کسی کو کہا یہ گنج بخش ہے کسی کو کہا یہ داتا ہے یہ جھولیاں بھرتے ہیں یہ دینے والے ہیں اور قرآن پاک کہتا ہے لا كونا مس کالا عربی میں جو ذرہ ہے وہ, وہ یہی ذرہ ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہو ذرے کا کیا مہنا ہے لا یمل كونا مسکالا ذرا تن اللہ فرماتی ہے ایک ذرے کے بھی لا یمل كونا مالک نہیں ہے ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم بلاتے ہو جن کو داتا کہتے ہو جھولیاں بھرنے والا کہتے ہو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا جن کو سمجھتے ہو قرآن کہتا ہے ماں یم لکھو نمن کتمی ماں یم لکھو کتمیر کہتے ہیں گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اس پردے کو عربی میں کتمیر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کتمی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے وہ مالک نہیں ہیں گٹھلی کا اوپر والا پردہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں کیوں کہا گٹھلی اور گٹھلی کا پردہ مفترین کہتے ہیں اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کھجور کو قبر کی طرح سمجھ لینا اور گٹھلی کو میت کی طرح سمجھ لینا اور پردے کو کفن کی طرح سمجھ لینا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں تمہارا کیا کریں گے ان کا اپنا کفن ان کے اختیار میں نہیں اپنا کفن ان کی ملکیت میں نہیں ہے اور فقہ حنفی کی تمام کتابیں لکھتی ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی مردے کے اوپر سے کفن چرا لیا اور وہ پکڑا گیا تو اس چرانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی کیوں ہاتھ کٹنے کی سزا اس چوری میں دی جاتی ہے جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو اور پھر کوئی چرا لے اس کو سزا دی جاتی ہے میت کیونکہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے لہذا اس کو ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں دی جائے کوئی اور سزا کاضی اس کو دے گا کوڑوں کی سزا دے دے قید کی سزا دے دے جرمانے کی سزا دے دے ملک بدر کر دے اس کو شہر بدر کر دے اس کو جو ثواب دی سمجھے قاضی اس کو سزا دے دے لیکن ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں دے گا اس لیے کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں. کہنا یہ چاہتا تھا کہ الحمدللہ تمام حمدیں اور خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اس سے مراد کون سی خوبیاں ہیں بولیے خدائی صفات کار سازی کیا خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا موی ہونا ممیت ہونا نافع ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا عطا کرنے والا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا انہیں سمی ہونا سمی لے کلے دعا اور بصیر, بصیر لے کلے حال ہر ایک کی پکار کو سننا ہر ایک کی حالت کو جاننا ان کا انت علام مل عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل خشاہ ہونا حاجت روا ہونا پکاریں سننا مصیبتیں دور کرنا خوشحالی عطا کرنا رزق دینا عالم الغیب ہونا سجدے کے لائق ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا یہ سفتیں جو اللہ کی ہیں الحمدللہ یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری ساری سفتیں تجھ ہی میں مانوں گا تیرے سوا کسی اور میں تسلیم ہو نہیں یہ ہے الحمدللہ کا معنی اب قرآن پاک میں ذرا دیکھیے کیا یہی معنی مراد ہے ہمد حمد سے مراد یہی ہے جو معنی ہمارے حضرت صاحب نے بیان کیا اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دیکھیے ذرا ایک جگہ صفحہ نمبر ہے ایک سو نمبر ہے ایک سو کا نام ہے سورت انعام سورت کا نام سورت انام آیت اس کی پہلی سورت انام شروع ہو رہی ہے جی مل گیا الحمدللہ للہ تعریفیں اور فنایں خوبیاں اور کمال للہ کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ خلق سماواتے کون اللہ کون اللہ کس کے لیے ہم دے کس کے لیے خوبیاں کون ہے وہ اللہ اللہ دی خلق سماواتے جس نے پیدا کیا کس کو آسمانوں کو ول اور پیدا کیا زمینوں کو بجال الظلمات اور جس نے بنائے اندھیرے ظلمات جس نے بنائے اندھیرے و نور اور جس نے بنائی روشنی نور روشنی جس نے اندھیرے بنائے جس نے روشنی کی کرنے دنیا میں پھیلائیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا خالق ہے زمینوں کا خالق ہے سمزین کا فرو بے رب یا استبادیہ کیا میں کریں گے کس طرح میں نہ کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں آسمانوں کو بنانے والا میں زمین کو پیدا کرنے والا میں اندھیروں کو بنانے والا میں نور کی پیدائش کرنے والا میں پھر تعجب ہے کافر پر سمل لذینہ کا فرو بے رب بے پھر تعجب ہے کافروں پر کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں پھر وہ اوروں کو اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بھی حاضر ناظر ہے اللہ کے نبی بھی حاضر ناظر ہیں اللہ بھی مشکل خشاہ ہے حضرت علی بھی مشکل خشاہ ہے حضرت علی سے بھی مدد مانگ لینی چاہیے اللہ سے بھی مدد مانگ لینی چاہیے سمین کا فروب رب یادلون پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں اوروں کو شریک بناتے ہیں اوروں کو برابر بناتے ہیں تو ہمارا دعوی اور مانا ثابت ہو گیا کہ یہاں کمال سے مراد اور یہاں سفتوں سے مراد ہے خالق ہونا خلق السماوات وال آسمانوں کو پیدا میں نے کیا زمینوں کو پیدا میں نے کیا اندھیرے میں نے بنائے روشنی میں نے بنائی یہ جو خوبیاں ہیں پیدا کرنا روشنی بنانا اندھیروں کو بنانا یہ خوبیاں اور یہ کمال جو ہیں یہ صرف کس کے اندر پائے جائیں گے ایک اور جگہ دیکھیے سفا نمبر ہے 386 سفا نمبر تین سو چھیاسی سورت کا نام ہے سورت سبا سورت کا نام ہے سورت سبا اور اس کی پہلی آیت ہے یہ تین سو چھیاسی سفا الحمد ہمدے اور سنایں اور خوبیاں اور کمال اللہ کے لیے اللہ زی لہو معاف سماوات وہ اللہ اسی کا ہے وہ اللہ کہ اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں اس کا مالک بھی وہی بمافل ارد اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی وہی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں آسمانوں میں کیا ہے فرشتے ہیں آسمان خود ہے ستارے ہیں چاند ہے سورج ہے ارش ہے کرسی ہے مومنوں کی ارواہ ہیں انبیاء کی روئے ہیں اور زمین ہیں زمین میں پہاڑ ہیں جنگلات ہیں سمندر ہیں رزق کی چیزیں ہیں بادل ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے انسان ہیں اترنے والے فرشتے ہیں جنات ہیں اللہ فرماتے ہیں آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی میں اور زمین کی ہر چیز کا مالک بھی میں یہ مال کو مختار ہونا یہ سفت میری ہے لہذا کہو الحمد للہ کہ تیری چپتے صرف تجھ میں مانیں گے تیری چپتے کسی اور میں نہیں مانیں گے وہ ول حکیم ولہل ہم دو آخرہ اور اسی کی خوبیاں ہیں اور اسی کے لیے کمال ہیں ولا ہم دو اور اسی کے لیے تعریفیں فی الخر کس جگہ آخرت میں اس دنیا میں بھی کمال میرے لیے اس دنیا میں خوبیاں میرے لیے اور آخرت میں بھی خوبیاں میرے لیے واہول حکیم اور وہی ہے حکمت والا الخبیر اور وہی ہے خبر رکھنے والا ان لفظوں پہ ذرا غور کیجیے شرک رگیں کٹتی چلی جا رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم گھر سے چلتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ مرید آ رہا ہے یا وہ حاضر ناظر ہیں ان کو ہمارے حالات کی خبر ہے یہ خبر ہونا یہ صفت نبیوں ولیوں کی نہیں ہے یہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے باہو الحکیم اور وہی یہ حکمت والا الخبیر اور وہی یہ خبر رکھنے والا یعلمو جانتا ہے یعلمو جانتا ہے ما یا جو پھر ارضے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ اکبر بارش کا پانی آیا زمین نے جذب کر لیا برف باری ہوئی زمین نے جذب کر لی تم نے مردوں کو دفن کیا زمین نے اسے جذب کر لیا زمیندار نے دانے زمین پہ جا کے پھینک دیے زمین نے ان کو اپنے اوپر اپنے اندر جذب کر لیا فرمایا یا عالم ما ماں یا جو پھر ارضے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے یہ جاننا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی لہذا کہو الحمدللہ کہ تیری شفتیں صرف تجھ میں مانیں گے وما ماں یق وما جو منہا جو منا جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے وما ماں یخ منہ اور جو چیز زمین سے باہر نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے زمین سے کوپلے نکلی زمین سے گھاس کے تن کے نکلے زمین سے درخت اگتے ہیں زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں باغات پیدا ہوتی ہیں قیامت کے دن یہاں سے مردے نکلیں گے پتھر باہر نکلتی ہیں فرمایا جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں وما جن من میں اور جو کچھ اترتا ہے کہاں سے جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے فرمایا سب کچھ جانتا ہوں وہاں یار ہو جو فیا اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے جو کچھ آسمانوں سے نیچے آتا ہے اور جو کچھ نیچے سے اوپر جاتا ہے ان سب کو جانتا ہوں وہ رحیم ہو رحم کرنے والا بھی وہی ہے الغفور ہو اور بخشنے والا بھی وہی ہے یہ ہر چیز کو جاننا زمین و آسمان کا علم رکھنا زمین میں داخل ہونے والی چیز کو جاننا زمین سے نکلنے والی چیز کو جاننا اور آسمان سے اترنے والی چیز کو جاننا آسمان پہ چڑھنے والی چیز کو جاننا آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہونا یہ مالک ہونا اور عالم ہونا یہ صفتے صرف کس کی ہے اللہ کی لہذا جب الحمدللہ کہو گے تو گویا کہ تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ یا اللہ ہم مالک و مختار اور عالم الغیب تیرے سوا کسی اور کو نہیں مانتے الحمدللہ جو تیری سفٹی ہیں وہ صرف تجھ میں مانتے ہیں ایک جگہ اور دیکھی دیکھیے تین سو پچپن سفا ہے سفا نمبر تین سو پچپن آیت نمبر ہے 68 آیت نمبر 68 سورت کا نام ہے سورت قصص مل گیا جی صفحہ 355 آیت 68 نیچے سے پانچویں سطر ہے جی بڑی ہے جی ذرا ربوں کا یخلو کو ما یشا و یختار ربوں کا تیرا رب تیرا رب یخلو کو پیدا کرتا ہے ما یشا جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے تیرا رب پیدا کرتا ہے وہ اختار اور مالک و مختار بھی کون ہے تیرا رب پیدا کرنے والا بھی تیرا رب اور مختار بھی تیرا رب اختیار سارے اسی کے پاس ہیں جو چاہے کرے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے یہ سارے اختیار ہمارے پاس ہیں مکان لہومول خیارا نہیں ہے ان کے لیے کچھ اختیار جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو مخلوقات کے ہاتھ میں کچھ اختیار بھی نہیں ہے ترجمہ گھروں میں جا کے پھر دیکھیے گئے ایک دفعہ جس عالم کا بھی ترجمہ ملے اس کا دیکھیے ترجمہ ماکان لاہم الخیارا نہیں ہے ان کے لیے کچھ اختیار سارے اختیار جو ہیں وہ اللہ کے لیے سبحان اللہ شریکوں سے پاک ہے اللہ بتا اور بلند ہے بالا ہے بالا تر ہے بلند ہے اما ام کل ان چیزوں سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ان سے کیا ہے بلند ہے آگے سنیے ایک صفت اپنی ذکر کی ایک کمال اپنا ذکر کیا پیدا کرنے والا میں اور مالک و مختار بھی میں یہ ایک صفت دو صفتیں ذکر کی اگلی صفت سنو ربو کا یا علم تیرا رب جانتا ہے تیرا رب علم رکھتا ہے ما تو کنو تو کنو کا مینا ہے چھپانا صدور کا مینا سینے سینے تیرا رب جانتا ہے ما تو کنو سدورم جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرمایا جو کچھ تمہارے سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے بمایو لون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے اب ذرا غور کیجیے قرآن پاک کی طرف نظر رکھیے اور دیکھیے کیسا کیس پیدا کیا اللہ نے فرمایا مالک میں خالق میں پیدا کرنے والا میں مختار میں جس طرح چاہوں جب چاہوں جس طرح چاہوں کسی چیز کو بناؤں مالے کو مختار میں ہوں میرے سامنے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں یہ مالک کو مختار ہونا یہ صفت بھی میری اور عالم الغیب ہونا سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہونا یہ صفت بھی میری دو سفتیں ذکر کر کے اللہ کہتی ہیں وہو اللہ یہ ہے اللہ یہ ہے یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ جس کی یہ سفتیں آپ کو تمہیں سنائی ہیں پیدا کرنے والا مالک و مختار سینوں کے چھپے راز جاننے والا یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا کوئی مشکل خشاہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ سفٹیں کسی اور میں پائی نہیں جاتی جب مالک بھی میں اب غور کیجیے پھر آپ نے اس طرف دیکھنا ہوگا جب مالک بھی میں جب مختار بھی میں جب پیدا کرنے والا بھی میں جب عالم الغیب بھی میں جب ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی میں جب خالق میں جب مالک میں جب مختار میں جب یہ ساری ستیں میری ہیں تو پھر اس بات کا اختیار کرو لہول الحمدو اسی کے لیے ہے حمد اسی کے لیے ہے خوبی اسی دنیا کے اندر بھی کمال اور ستیں اور تعریف میری ہوگی اور آخرت میں بھی تعریف اور خوبی اور کمال الحمد دو فلولا ولاخرا اس دنیا میں نہیں صرف بلکہ آخرت کے اندر بھی کمال اور خوبی میری ہو حمد میری ہو بخاری کی روایت ہے قیامت کا دن ہوگا نا دنیا بڑی تانگوں ہوگی پچاس ہزار سال کا دن سورج سبے میزے کے برابر اور ننگے بدن ننگے سار ننگے پاؤں زمین تانبر کی پانی کوئی نہیں چھایا کوئی نہیں نفس و نفسی کا عالم اور فیصلے کا انتظار گھبراہٹ سکونی تو لوگ سوچیں گے کہ بھائی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا اللہ تعالی کو کہیں کہ کم از کم حساب کتاب تو شروع کرو آگے تیری مرضی ہے جنت میں بھیج جاؤ جہنم میں بھیج اس عذاب سے تو بچا اللہ سے بات کون کرے بھائی یہ بات اللہ کو کون کہے تو ساری مخلوق کے ذہن میں آئے گا کہ آدم علیہ السلام مسجد ملائک ہیں ابو بشر ہیں پہلے انسان ہیں چلو ان سے کہیں تو سارے لوگ ان کے پاس جائیں گے بخاری کی روایت ہے ان سے عرض کریں گے عام مسجود ملائکہ ہیں آپ ابول بشر ہیں آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا آپ اللہ تعالی سے اتنی بات کہیں کہ کرسی عدالت پہ آئے اور حساب کتاب شروع کرے یہ نہیں کہنا دیر میں رکھیے گا یہ نہیں کہنا فلا کو بخش دے فلا کو چھوڑ دے خلا کو جنت میں بھیج یہ نہیں کہنا بلکہ صرف اتنی بات کہنی ہے کہ حساب کتاب شروع کا اتنی سی بات کہہ دو اللہ کے سامنے حضرت آزم علیہ السلام کہیں گے لسو لہا لس تو لہا نہ بھی نا میں اتنی بات بھی اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا حساب کتاب شروع کرو کیوں بھائی اگر میں اللہ کو کہوں کہ حساب کتاب شروع کرو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کا حساب تو بعد میں دیکھیں گے پہلے تم بتاؤ میں نے جو کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا تم اس کے قریب کیوں گئے نانیا نا اے تو تم کس کے پاس جاؤ سوری دنیا بھاگتی ہے نوح کے پاس بڑے تنگ بڑے تنگ اللہ تعالیٰ کو کہو حساب کتاب شروع کرے آگے مرضی ہے جنت میں بھیجے یا جہنم میں آپ نو ہیں اللہ وقت اور نو نوہا سے ہے اور نو ہا کا مہینہ ہوتا ہے رونا نوہا نو سے نو نکلا کہتے ہیں کہ حضرت نو ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہے اس لیے اس کا نام ان کا نام کیا پڑ گیا نو رونے والے اور ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال اللہ کی توحید بھی کی ہے ساڑھے نو سو سال اور آپ یقیناً سن کے حیران ہوں گے ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت لوہ کو مار نہ پڑی ساڑھے نو سو سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی اور بچانے والا کوئی نہیں مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں پیغمبر پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے اللہ تعالی جبریل امین کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکال کے اس کی برم پٹی کرتے ہیں حضرت جبریل امین مرم پٹی ہیں اور اللہ کا وہ پیغمبر دوسرے چوک پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا قوم او بد اللہ ماں الکم میں نلا ہن عبادت اللہ کی کرو اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کمی نہیں آنے دی ساڑھے نو سو سال آپ نے اللہ کے لیے مار کھائی خوف اتنا ہے کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں پہ نالیاں بن گئی اللہ سے اتنی بات کہہ دو حساب کتاب شروع حضرت نو علیہ السلام کہتے ہیں لسول لس میری یہ پوزیشن میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیوں میں یہ جملہ کہوں نا اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں ہاں شروع کرتے ہیں کا تو بعد میں دیکھیں گے پہلے تم بتاؤ میں نے جو بھی تمہیں کہا تھا کہ بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی تم نے اپنے بیٹے کے حق میں زبان کیوں کھولی میاں میں کیا جواب دوں گا اے تو ابراہیم کس کے پاس جاؤ یہاں کہتے ہیں ہم نے بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں دا لڑ پڑے آیا سے جی وہ سن قیامت اڑدھارے چھڑا کے لائے جائے وہ ان کی سفارش بلا رب رد کرتا ہے ہم ان کے پیچھے وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے اور یہاں اللہ کے پیغمبر بھی بات کرنے کے مزاج بات نہیں کرتے اے تو ابراہیم قوم ابراہیم کے پاس آ جائے گی کہے گی وہ کہیں گے لستو لسول اے تو موسا قوم علیہ السلام کے پاس علیہ السلام کہیں گے لستو اللہ اے تو عیسا قوم عیسا کے پاس عیسا علیہ السلام کہیں گے لش تو لہا اے ص اللہ علیہ اللہ وسلم اور ساری کائنات آدم علیہ السلام کے دن سے لے کر قیامت کے آخری فرد تک نبی پاک کے پاس اللہ تعالیٰ سے اتنی بات کہہ دو کہ حساب کتاب شروع کر دے بڑی تنگ ہے یہ قوم اور یہ دنیا بڑی تنگ آ گئی ہے میدان معاشر میں آپ اللہ سے اتنی بات کہیں گے سارے نبی کہتے تھے لست تو لہا لس تو لہا لس تو لہا اور میرے پیارے پیغمبر کے پاس جب دنیا آئی تو نبی باغ نے فرمایا انا لہا انا لہا یہ تو پوزیشن میری ہے یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا پھر حدیث میں آتا ہے نبی بات مقام معمود پہ آئیں گے سات دن اور چھ راتیں پایا پکڑ کے مقام محمود کا اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے نبی پاک سر سجدے میں رکھ کے فرمایا پہاقا ہوں ساجد ربی میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا چھ دن یا سات راتیں یا سات دن اور چھ راتیں مسلسل رب کی خوبیاں رب کی حمدیں رب کی ثنائیں رب کے کمال رب کی تعریفیں میں کرتا چلا جاؤں گا کرتا چلا جاؤں گا کرتا چلا جاؤں گا نبی پاک نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو خوبیاں میں نے اس دن بھی آن کرنی ہے آج مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں بیان کرتا چلا جاؤں گا لیکن اتنی بات ہے کہ جو خوبیاں اور کمال ہمدے اور تعریفیں اس دن میں نے اپنے اللہ کی کرنی ہے نہ آج تک کسی نے وہ خوبیاں اللہ کی کی ہوں گی نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا وہ صرف میں ہی وہ خوبیاں بیان کروں گا وہ میں حمدیں بیان کروں گا تو معلوم ہوتا ہے دنیا میں حمد دو سنا اللہ کے لیے ہے اور آخرت میں بھی نبی پاک حمد و سنا کریں گے تو کس کے لیے اللہ, اللہ. وہاں بھی ہم اللہ کے لیے وہاں بھی خوبیاں اللہ کے لیے وہاں بھی کمال اللہ کے لیے بات اگرچہ موضوع سے خارج ہے لیکن بیان کرنا چاہتا ہوں نبی پاک فرماتی ہیں کہ چھ دن اور سات راتیں مقام معمول پر میں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کے عرض کے پائے کے میں قریب ہوں گا میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے ہوں گے اور داری میری آنسو سے تر ہو جائے گی میں اللہ کی ہمدے کروں گا اللہ کی سنا کروں گا اللہ کی تعریف کروں گا آئے کس لیے تھے کیا کہنے آئے تھے آئے تھے یہ کہنے کہ حساب کتاب شروع کرو جو کہنے آئے تھے وہ نہیں کہتے جو منوانے آئے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے بلکہ حمدیں ہیں سنا ہیں تعریفیں ہیں کیوں اس لیے کہ ابھی تک اس بات کے کہنے کی اس طرف سے اجازت نہیں ہے ابھی سے اس طرف سے اجازت نہیں ہے جب تک اجازت نہ ملے یہ زبان کیسے کھولے یہ درخواست کیسے کرے یہ گزارش کیسے کرے لہذا حمدے کروں گا سدائے کروں گا تعریفیں کروں گا رو گا آنسو بہاؤں گا تاری میری تر ہو جائے گی آنسووں سے اور سات دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفا را سکا یا محمد ماں یوکی کا یا محمد عرفا راسک یا محمد ماں یوبکی کا یا محمد اپنا سال اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر کیوں روتے ہو میرے پیارے پیغمبر رونے کی وجہ کیا ہے سات دن ہو گئے آپ کو روتے ہوئے سل دوتا, بشفا تشفا میرے پیغمبر مانگتا چلا جا میں دیتا چلا جاؤں گا بشفا تشفا میرے پیغمبر شفاعت کرتا چلا جا تیری شفات قبول ہو جائے گی اس دن نبی پاک کہیں گے اس وقت یا اللہ دنیا بڑی تنگ ہے میدان معاشر سے حساب کتاب شروع کر دو یا اللہ نبی پاک کی شفاعت اللہ قبول کریں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں شفاط کبرا بڑی شفاعت یہ صرف اپنی امت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آدم علیہ اسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تمام لوگوں کے لیے میرے نبی پاک شفاعت کریں گے اس کو شفات کبرا کہتے ہیں لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں اٹھارہ بلاک والے شفاعت کے قائل نہیں ہیں یہ نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں پاگل تو ایک شفاعت مانتا ہے میں دو شفاعتیں مانتا ہوں میں کہتا ہوں ایک شفات کبرا اور ایک شفات صغرا چھوٹی شفاعت اور وہ شفاط ہے اپنی امت کے لیے اپنی امت کے گناداروں کے لیے جو مواحد ہوں گے تو ہی پرست ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا اپنے اپنے گھر میں جھا کے دیکھیے ذرا یہ خوبی ہے آپ کے اندر کہ ساری زندگی شرکت نہیں کیا شیطان کے چیلے چانٹوں نے ورگلایا یہ کر لو اولاد نہیں ہوتی فلاح کا سلام مان لو بیماری نہیں جاتی بیماری نہیں جاتی فلا قبر کا سلام مانو شیطان کے چیلے چاہتے آئے برگلاتے رہے اور مواہد آدمی کہتا رہا مرتا مر جاؤں گا رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا کہیں نہیں جاؤں گا وہ مواہد جو شرک سے بچ گیا نبی پاک نے فرمایا اگر وہ گناہوں کے ڈھیر اٹھا کر میدان معاشر میں لے آئے بشرتے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تمہارا شفیق و خوشف مہربان پیغمبر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا بشرتے کہ تمہارے اندر شرک والی بیماری موجود ہو تو وہاں بھی حمد اور خوبی کس کے لیے ہوگی خوبی اور حمد اللہ کے لیے ہوگی ایک جگہ اور دیکھیے سفر نمبر ہے دو سو پینتیس سفا نمبر دو سو پینتیس سورت کا نام ہے سورت ابراہیم دو سو پینتیس سورت کا نام ہے سورت ابراہیم اور آیت نمبر ہے اڑتیس آیت نمبر اڑتیس صفحے کے درمیان سے کچھ سطریں نیچے آئیں دو سو پینتیس مل گیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی قربانی کی یاد تازہ ہے آپ کے دنوں میں ہوگی جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا اور تازہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آبان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ اور بیوی بی کو اور جب چھوڑ کے آنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خار اسماعیل کو اور اپنی بیوی بی حاجرہ کو بیابان جنگل میں جہاں آج بیت اللہ ہے اس جگہ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ میں اپنی ضروریت کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے آیا ہوں یا اللہ ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور یہ اللہ ان کو روزی عطا فرما پھلوں سے ان کو روزی عطا فرما یہ دعا مانگتے مانگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں وہی دعا شروع ہو رہی ہے ربانہ اے ہمارے پالنہار اے ہمارے رب انتا کا تالم کیجیے مانو بے شک شتو تالموں جانتا ہے بے شک شتو جانتا ہے مان فی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وَمَا بمانول اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اسے بھی تو جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اسے بھی تو جانتا ہے بما یقفا اللَّهِ بن شعین اور کوئی چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے فل عرض زمین میں ولاف استماع اور نہ آسمانوں میں آسمان و زمین کی کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی ہم سے پوشیدہ ہم سے مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابلاحیم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا عالم الغیب تو ہے چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا تو ہے چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا توں ہے ظاہر چیزوں کو جاننے والا توں ہے آگے کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہمدے اور خوبیاں سنایں اور تعریفیں کمال اور خوبیاں للہ کس کے لیے اللہ کے لیے کون اللہ کون اللہ اللہ دی واہ بالی جس اللہ نے مجھے بخش دیا وہ بخشنا بہبا بخشنا جس کو آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے ہبا کرنا ہبا کرنا دے دینا اسی سے نکلا ہے وہا جس اللہ نے بخش دیا لی مجھے جس اللہ نے بخش دیا مجھے ال کے بڑے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیلا کیا بخش دیا اسماعیل ب اسحاق اور اللہ نے بخش دیا اسحاق جس اللہ نے بڑھاپے میں بڑھاپے میں نوے سال کی عمر میں مجھے اسماعیل دیا جس اللہ نے مجھے اسحاس دیا جو اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے جو اللہ ظاہر چیزوں کو جانتا ہے ان ربی لسمی ید بے شک رب میرا بے شک رب میرا لسمی ید دعا سننے والا ہے دعا کا دعاؤں کا سننے والا دعاؤں کا سننے والا کون ہے بولو بڑھاپے میں اولاد بخشنے والا کون ہے اللہ مخفی ظاہر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس رب کی یہ سفتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ صفات کار سازی جو ہے یہ کس میں پائی جاتی ہے اولاد دینے والا کون ہے اللہ یہ اولاد دینے کی صفت اللہ میں پائی جاتی ہے اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں بڑی عجیب بات ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب کسی بچے کی روح قبض کرتے ہیں معصوم کی اور قبض کر کے اللہ کے پاس جب لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کا باغ اجاڑ ہو اس کا یہ کھلا ہوا گلشن ویران کر ہو اس کے بچے کی روح کو لے آئے کہ لے آئے اچھا یہ بتاؤ جب تم نے روح قبض کی اس بچے کی اس معصوم کی یا وہ باپ کی گود میں ہوگا یا ماں کی گود میں ہوگا تو جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی تو وہ جو ماں تھی اس بچے کی یا باپ تھا اس بچے کا جب انہیں یقین ہو گیا کہ روح قبض ہو گئی اور بچہ مر گیا ہے تو ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا کیا کہا ان میرے بندوں نے یہ اللہ تعالی روح کھینچنے والے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی عالم ال لیکن اللہ ان کو گواہ بنانا چاہتا ہے اللہ کے سارے معاملات اسی طرح چلتے ہیں گواہیوں پہ چلتے ہیں ڈھیا مشتی نہیں ہے وہاں جبر نہیں ہے وہاں کیا کہا تھا اس نے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم نے روح قبض کی نا اس بچے کی تو وہ اپنی ماں کی گود میں تھا یا اپنے باپ کی گود میں تھا اور جب روح اس کی قبض ہو گئی اور آنکھیں اس کی چھت کی طرف لگ گئی اور ماں باپ کو یہ یقین ہو گیا کہ روح ہمارے بچے کی قبض ہو گئی ہے تو یا اللہ ان کی زبان سے نکلا تھا الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس وقت بھی انہوں نے الحمدللہ کہا کہ ہاں اللہ تعالی نے فرمایا پھر جنت کے اندر ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد حمد والا محل اور جن ماں باپ نے اپنے بچے کے انتقال پہ اتنا صبر کیا کہ اس موقع پہ بھی الحمدللہ کہا یہ مکان ان کے نام لکھ دو میں ان کو جنت میں یہ بیت الحمد دینا چاہتا لیکن سوال میرا یہ ہے بچے کی موت پر الحمدللہ کہ شکر ہے کہ مر گئے بابا تیرا شکر ہے کہ یہ مر گئے کیا میں نے کیجیے ذرا مینج کا میں نے وہی لوگ ہے جو میں کر رہا ہوں مہینا وہی ہوگا جو ہمارے حضرت صاحب کرتے ہیں ورنہ بچے کی پر یہ کلمہ شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت دے دی موت پر شکر نہیں ہوتا پھر ماننا پڑے گا کہ اس موقع پہ الحمدللہ کا مینا یہی کریں گے یا اللہ بیٹوں کے دینے والی شفت بھی تیری بیٹوں کے لینے والی شفت بھی تیری الحمدللہ ان شفتوں کا مالک جو ہے وہ دینے والا بھی ہے لینے والا بھی تو, تو ہم تو تیری حمدے کرتے ہیں ہم تو تیری خوبیوں کے قائل ہیں یہ اللہ تے دے دے یہ بھی تیری خوبی ہے تے لے لے تو یہ خوبی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں ان کا نام ہے زینب اور یہ نبی پاک کو بڑی پیاری تھی ایک اس لیے پیاری تھی کہ یہ پہلی اولاد تھی اور فطرتی طور پر بندے کو پہلی اولاد سے محبت ہو زیادہ ہوتی یہ پہلی اولاد ہے اور دوسری وجہ ان کے پیار کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے مارے کھائیں میزے کھائیں شہید ہوئی یہ جب مدینہ میں آئیں ایک دن انہوں نے پیغام بھیجا اپنے ابو کو کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے اور نغ کا عالم ہے آپ اگر میرے گھر میں تشریف لے آئیں تو مجھے حوصلہ ہو جائے گا باپ بیٹی کے قریب ہو تسلی دینے والا ہو اور پھر زینب کا باپ تو صرف باپ نہیں ہے کائنات کا سرتاج بھی امام المبیا بھی آپ آب تشریف لائے نزا کا عالم ہے بیٹے پر اس کا آخری وقت ہے ایس ٹی آیا اس نے پیغام دیا نبی پاک نے جو ایس کو جواب دیا خدا کی قسم سنیے اور پھر غور کیجئے کہ نبی پاک کا کتنا پختہ یقین ہے توحید پر نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کو جا کے کہنا میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حوصلہ کرو اور صبر کرو رب نے جب تجھے بیٹا دیا تھا مجھ سے پوچھ کے نہیں دیا تھا آج جب وہ واپس لینے پہ آیا ہے تو مجھ سے پوچھ کے واپس اس نے نہیں لینا حوصلہ کرو ایل پہنچا پیغام دیا باپ کا تو زینب نے قسم دی میرے باپ کو جا کے قسم دینا کہ وہ لازمن تشریف لے آئے ایک دفعہ آئے میرے گھر میں نبی پاک مچ سے نکلے حضرت ابو بکر ساتھ ہیں حضرت عمر ساتھ ہیں صحابہ ساتھ ہیں بیٹی کے گھر میں پہنچے نقشہ آدھی اس میں موجود ہے وہ نفسوں پکاؤں ساتھ اکھڑ چکا تھا ہچکیاں بند چکی تھیں بیٹے جان کلی کے عالم میں ہیں بالکل آخری وقت ہے زینب کے ہاتھوں میں ہے ماں نے اٹھایا ہوا ہے بیٹے کو کیوں ہی نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو زینب نے کیوں ہی بیٹا نبی پاک کے ہاتھوں پہ رکھا رب نے روح قبر کر لی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم لینے پہ آتے ہیں تو کسی سے پوچھتے نہیں ہے تو بیٹے دینے کی صفت یہ بھی کس کی ہے اور بیٹے واپس لینے کی صفت یہ بھی کمال کس کا ہے اللہ کا ہے تو الحمد کا مینا یہ ہوا تمام صفات کار سازی تمام صفات خداوندی تمام صفات الوحیت تمام صفات ربوبیت تمام صفات معبودیت وہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں اور اللہ کی کوئی سفت بھی کسی اور کے اندر ہو, نہیں پائی جاتی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر جمع کا سیگا استعمال فرمایا مثلا ہم نے زمین پیدا کی ہم نے سمندر دریا بنائے حالانکہ خدا واحد ہے خدا ایک ہے میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جمع کا سیگا کیوں بیان فرمایا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بعض اوقات جمع کا سیگا عظمت پہ دلالت کرتا ہے عظمت شان پر رفت پر اور مقام کی بلندی پر جمع کا سیگا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے چندوست دوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کا انداز بہت زیادہ منفی ہے اگر آپ کچھ لچکدار رویہ اپنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگا خصوصاً انبیاء اولیا وغیرہ کے بارے میں غور کریں منفی لہجے سے آپ کی مراد میں سمجھ نہیں سکا اگر منفی لہجے سے مراد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجات میں مشکلات میں کام آنے والا نہیں ہے کوئی پکاریں سننے والا نہیں ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی بزرگ اللہ کے سوا غائبانہ پکاریں نہیں سنتا اگر آپ اس کو منفی سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ منفی لہجہ تو خود قرآن نے استعمال کیا ہے آپ کلمہ پڑھیں تو اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے لا الہ اللہ سے اور اگر اس منفی لہجے سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچو یا لہجہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تو اس میں آپ کی رائے اور آپ کا مشورہ انتہائی بہتر ہے اس بارے میں انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے اس کے مطابق ہو ہی طالب تالب ہے دل سن گل سن میرے بیٹے محمد آپ بھی سونا تے تیرا نام بھی سونا آپ بھی سونا تیرا نام بھی سونا, سونا تیرا دل جی تارے ہلا آسک دب آئے جفیا پو نام زبان تے آ میںرج کر رہا سا میرے بھائی میرے آخ نے جب تلکی ابو جان کو ابو تالب ذرا اچھی آواز نال کہ مینو پتا ہے کہ تیرا دین سارے ادیاان پہ والے گا میں بھی جاننا وا تلک سچا ہے لیکن میں اپنے تے جا وا میرے نبی نے اج دمن پہلا اللہ پاک دی طرف اعلان آ گیا کل احباب داہ آپ اللہ یا کلاہ یشا باہو مو دل موتا دین میرے پیغمبر اے ہدایت میرے قبضہ ہے قدرت کے اندر سونے والے سونے اوننے سے پر میرے آقا کی سیرت کا سب سے اہم عنوان یہی ہے کسی کو میں کر جی ہو اسی کو پر ہو چھٹ گے سو پیسے تجری کا اشارا ہوگ جانا تو کلسی دا, اشارہ ہو او دا دی جلک ہوے تو اوتے سجدہ کر دینا میں اے میرے نبی بجر کچھے ہونے والے میں اللہ نے نبی نا بھی جڑیا جڑیا دلو کا مرکز بنایا اس بھائی کسم ہے اگے فروایا لب سو مینو اپنے صحاب دی قسم اپنے خدا ہومر کی دسم ہے لاک نلسان پی آسانی گوا نے اللہ <سؤال> پرواد ہے مینو اللہ ہونے کی قسم میں جتنا سونا انسان نایا کسی مخلوق نو اللہ نے بنایا ہاتھ بٹھائے ہوئے قبر پہ کھڑے ہوئے اور عرض کیے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں اللہ ورم ہا وا پیا باغان ہا اللہ حضرت دعا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ میرے نبی کے آنسو میرے پیغمبر کے آنسو چہرے پہ گرے جا رہے ہیں میرے نبی روئے جا رہے ہیں میں عرض کر رہا تھا حضرت یا حضرت اترو نبی جی کے آنسو اگر دل سخت نہیں ہے تو وہ جس کے ایک آنسوبے ہزاروں دل تڑپتے ہیں وہ جس کے ایک آنسوبے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یہی بے کار جاتا ہے